وہ ادید مرو بھی چغام <يَتَغَامَزُون> اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کی طرف آنکھیں مار کر اشارہ کرتے تھے